بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> اللہم صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت سکنما سے موجود تمام خاران اور باقی تمام سامعین کو بھی شکم وجہ ایک بار بھی سلامت کرتے ہیں شکر التہ سلسلے درس بابود سوم درس نمبر چار پیش نمبر ایک سے آپ حضرت کے مبارکانوں تک حقیقت درس پہنچا رہا ہوں خاران نگرہ میں آج جو ہے روز ان چیزوں کے بارے میں کہ روزہ واجب کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں اور روزے کے اندر کے واجبات کون کون اس سلسلے میں ہم تھوڑا گفت و کریں گے تو شاشد علیہ رحمہ فرما رہا ہیں اماں مو جیوات موجبات یعنی کہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہم پر روزہ واجب ہو جاتی ہیں یعنی وہ شرائط ہیں وہ اسبا و لل جو پیدا ہونے پر پھر انسان پر روزہ واجب ہو جاتی ہیں تو وہ کون سی شرائط ہیں جس کو وجہ سے انسان پر پورا ہو جائیں تو انسان پر روزہ واجب ہو جائے اس کے بغیر واجب نہ ہو تو فرماتے ان میں سے ایک کہ اماں موجی باتوں بغیر روزہ واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک پھل و لوگ شرائط میں سے ایک بالغ ہونا ہے اسے سے نابالغ بچوں پر روزہ واجب نہیں ہے اس وجہ سے ولاقل اور عقل رکھنا عقل مند ہونا عقل ہونا اس سے پاگل لوگوں پر روزہ واجب نہیں ہو جاتی اس شرط کی وجہ سے ہاں جی تو پہلا شرط تمام عبادتوں کے لیے دو شرح کا ضروری ہے بالغ ہونا اور عقل ہونا بچوں اور پاگل لوگوں پر کوئی بھی شرعی احکامات ان کے اوپر نہیں تو پھل بلو بالغ ہونا اور عقل ہونا و اسلام اور مسلمان ہونا ہاں جی یہ آپ کو پہلی بار بعض مسلمان فرقے کفار پر بھی فروعی احکامہ نما واجب ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں لیکن ہمارے شاسر محمد اور بعض فرماتے ہیں فروئی احکام نما وغیرہ صرف مسلمانوں پر واجب ہے کفار پر واجب نہیں ہے ہاں جی ان پر یہ احکامہ نہیں یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اعزاز ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں فروعی احکامات ہیں یہ ایمان لانے کے بعد اسلام لانے کے بعد یہ احکامات ہیں جو کافر ہیں ان کے لیے کیونکہ وہ اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تو ان کے لیے پھر روزہ احکامات اور واجب بیمانۂ فرماتے ہیں تو تیسرا شرط وال مسلمان ہونا ہاں جی اور چوتھے شرط جو ہے روزہ واجب ہونے کے لیے وہ احاطتۃ المی آپ کو مکمل علم ہو جائے ہاں آپ کا علم احاطہ ہو جائے چھا جائے یعنی مکمل علم ہو جائے کس چیز پہ بہلال رمضان ہے. رمضان مبارک کی چاند نظر آنے کا رمضان کی چاند کا رمضان کے یکم ہونے کا ہاں جی آپ کو احاطہ مکمل علم ہو جائے تو چونکہ آپ جب وہ انتیس تاریخ کو چاند نظر آتے ہیں شام کو آصر کے ٹائم پہ ہاں جی تو اسی طرح اشارہ ہے تیر ن شعبان کو پر چاند دیکھتے ہیںمایہ العلم آپ کا علم چھ جانا بھی حلال رمضان رمضان کے پہلی تاریخ کا چاند نظر آنے پہ تو رمضان کی پہلی تاریخ چاند نظر آنے کا یقین ہو جائیں علم ہو جائیں کسی بھی ترقے سے تو یہ چار شرط آپ کو پورا ہو گیا ہاں یہ جی تو بالغ عاقل ہونا مسلمان ہونا اور چاند نظر آ گیا چاند کا علم ہو گیا تو روزہ اب ہمیں رکھنا واجب ہو جائے گا اب شاہ فرماتے ہیں رمضان کے چاند کے بارے میں علم کیسے ہوگا وحیہ اور یہ چاند کے بارے میں احاطہ علمی تحسر حاصل ہوتے رویت الہلال یا چاند نظر آ کس کو خود کو خود مغلہ کو چاند نظر آ گیا خود نے دیکھا خود کو نظر آ گیا آپ خود پر واجب ہوگا دوسرے لوگ خواہ رکھیں یا نہ رکھیں آپ نے تو خود دیکھ لے آپ پر واجب تو یا جو ہے خود چاند دیکھ لیں یا اب بھی شہادت عادل یعنی یا ایک عادل شخص گواہی دیں بھائی میں نے چاند دیکھا ہے تو روزہ واجب ہونے کے لیے ایک گواہی بھی کافی ہے دو گواہی کی ضرورت نہیں ہے عام چیزوں میں دو گواہی شاد تھی لیکن یہاں روزہ واجب ہونے کے لیے ایک عادل شخص کی گواہی عادل یعنی ایسے شخص جو گناہ نے کابیرات سے مکمل پرہیز کرنے والا سغیرہ کبھی بار بار ارتکاب نہ کرنے والا فکر عادل سے مناتی ہے تو فرماتی یا ایک عادل کی جو ہے گواہی پہ ہاں جی آپ کو روزہ چاند آپ کو آپ پر روزہ یعنی یہ چاند کا علم ہو جائے گا ہاں جی چاند کے دیکھنے اول رمضان ہونے کے لیے جو گواہی شرط ہے وہ چاند کے نظر آنے کا ایک عادل لازمی کی گواہی کافی ہے وہ بولے مجھے چاند نظر آیا تو آپ پر جو ہے یہ شرط پورا ہو جائے گا تو یا تو یہ چاند نظر آ جائے یا ایک آدمی گواہی دے دے اور یا جو ہے بے اکمالی شعبان ہے یا شابان کے مہینہ جو رمضان سے پہلے آتا ہے وہ مکمل ہو جائے ثلاثی نوماً تیس دن تو شعبان تیس ہو گیا اسلامی مہینہ تیس دن سے زیادہ تو ہوتا نہیں لہذا آنے والے دن جو ہے یکم شوال ہوگا یکم رمضان ہوگا اور وہاں سے ضرور آپ کے لیے اب رمضان کے روزہ واجب ہو جائے گا کیونکہ اسلامی محنت تیس دن سے زیادہ نہیں ہوتے لہذا یاد جو ہے ہمیں شان کے نظر آنے کا جو ہے ایک سبب. کیا ہے شابان کے مہینے کا یعنی رمضان کی یکم ہونے کا ایک سبب شابان کے مہینے کا تیس تاریخ ہونا وہ تیس ہونا جو ہے دن کا ہونا یہ بھی ہمیں سے ہمارا علم ہو جائے گا آنے والے دن یکم رمضان ہے یہ تو یہ سبب ہے اور اس کے علاوہ شاہ سید عالم آج کل کے علم فلکیات کے ذریعے سے جو ٹائم معلوم کر لیتے ہیں کل یکم ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں بھی آپ رہنمائی فرما لیں شاہ زد دار کو علم فلکیات نجوم ہر چیز پر مہارت تھا او اوبت ہے یا وہ شخص سے علم فلکیات وغیرہ سے مہارت رکھنے والی شخص ہے تو اس معرفت کے ذریعے سے اس علم کے ذریعے سے علم ہو جائیں اسے یا معروفات ہو جائیں پتہ چل جائے, جائے. ہاں جی بو دے مابین نیرین یعنی بوت یعنی مسافت کا مابین نیرین نیرین نیرن سے مراد دو نور یعنی سورج اور چاند کے درمیان کی مسافت کا اسے علم ہو جائیں وقت غروب شم سورج غروب ہونے کے وقت سورج غروح ہونے کے بعد اس کے سورج اور چاند کے درمیان کا جو مسافت ہے اس کے علم ہو جائے اور وہ پتہ چلے یہ کس ڈگری پر ہے اس نتِ اشرت درجن کی بارہ ڈگری پر ہے یعنی چاند بعد میں جائے گا سورج پہ لے جائے گا تو اس کے پتہ چل جائے, جائے وہ علم خلقات کی روشنی میں وہی جو ہے چاند اور سورج جو ہے بارہ درجے کے ڈگری پر ہے یعنی چاند سورج سے بارہ درجے کے ڈگری پر ہے اگر بارہ درجے ڈگری پر ہے تو علم نجوم کی روشنی میں اسے یقین ہو جائے گا کہ کل یقم ہے یہ جو چاند ہے یقم کی چاند ہے رمضان کی چاند ہے ہاں اس طرح اس کو یقین ہو جائے گا کیونکہ یہ علم فلکیات ہے تو شاست گویا کہ علمی فلکیات کے ماہرین کے نظرے کو بھی قبول فرماتے ہیں علم کے نہ ماہر بولے بھائی جو ہے یہ بارہ درجے یا اس سے زیادہ کے مسافت پر ہیں یہ کمش کم از کم مسافت ہے بہت ہی فاصلہ ہیں تو پھر یکم ہو ہے تو یہ چاند کل کا چاند ہوگا یکم کا چاند ہوگا یکم رمضان کا اس طریقے سے بھی گواہی مل جائیں اہل علم کا علم فلکیات کا تو بھی یکم ہو جاتا ہے اور آکشرا یا بارہ درجے یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر ہو چاند اور سورج کے درمیان میں بارہ اس سے زیادہ کا وہ یقیناً عام سے پتہ نہیں چلتا یہ صرف علمی فلکیات کے علم کے ذریعے ان فارمولوں کے ذریعے پتہ چلنے والی چیز یہاں تک عام عوام کے دس رس نہیں ہے اس علم نجوم سے علمی فلکیات سے تعلق رہنے والے علمی شخصیتوں کو پتہ چل جاتا ہے تو اس اس چیز کا علم ہو گیا ان کے افزار کے ذریعے سے تو پھر یہ ہے آپ کا یکم ہو جائے گا یہ عمران یہ بات ختم آگے فرماتے ہیں ورنہ وہ پاک ہونے من جو ورنفا سے ہز و نفا سے پاک ہونا یہ روزہ واجب ہونے کے لیے شرط ہی ہے روزہ صحیح ہونے کے لیے شرط ہے تو لہٰذ فرماتے ہیں پاک ہونا ہے ز و سے شرطن شرط علیہ صحت حصوں میں روزہ صحیح ہونے کے لیے یعنی اس حالت میں ان دنوں میں یہ خاتون روزہ نہیں رکھ سکتے روزہ رکھیں گے تو اس کو روزہ صحیح نہیں ہے روزہ باطل ہے لہٰذا اس کو بھی وہ روزہ بعد میں دوبارہ رہنا پڑے گا لہذا ان دنوں میں روزہ رہنے اس کے لیے شرانجائش نہیں ہے لیکن روزہ اس پر واجب ہے روزہ صحیح نہیں لہٰذا حضر فرماتی ہیں ورنقا پاک ہونا من الحض ورنخا سے پاک ہونا شرط ہے لس صحت حصو روزہ صحیح ہونے کے لیے لال وجو بھی نہ روزہ واجب ہونے کے لیے روزہ واجب جب وہ خاتون جو ہے بالغ ہے عقل ہے اور مسلمان ہے اور چاند کا علم ہو گیا تو پر روزہ ہو گیا لیکن ان میں جو ہے وہ روزہ اس ہے لہٰذا وہ جتنے دن جو ہے قازہ ہو جائیں نہیں رکھیں گے وہ بعد میں رمضان کے بعد قضا کرے گی لہٰذا فرماتے ہیں لا لال وجوہ نہ روزہ واجب ہونے کے لیے واجب ہو گیا اوپر کے شرائط چار پورا ہو گیا واجب ہو گیا لیکن ان دنوں میں جن میں شرح نمانیاں فرنا فرمایا ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ان میں روزہ رکھیں گے وہ روزہ شران صحیح نہیں ہے ہاں جی تو اس کو پھر دوبارہ رکھنا پڑے گا لہٰذا ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے یہ بات ختم ہو گیا کہ روزہ جو ہے واجب کرنے والی چیزیں مجموعی طور پر جو ہیں چار چیزیں ہو گیا ہیں یہ بالغ آخر مسلمان اور چاند کا علم ہو جانا یا خود دیکھ کر یا دل گواہ دے کے یا صابان کے محنت تیس دن کا ہو یا علمی رجوم اور خلقیات کے ذریعے سے چاند اور صورت کے درمیان کے جو مسافت ہے اس کا علم ہو گیا اب آخر اما واجبات اب روزے کے اندر جو واجب چیزیں ہیں وہ کیا ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ فن نیتوں میں سے نیت کرنا ہے اب نیت کب کریں گے نیت کیا ہے نیت کا ٹیم وہ سارے بتا رہے ہیں فرماتے ہیں ایک واجب کے روزے کا نیت کرنا ہے دوسرا واجب والمسا کو اپنے آپ کو روک رہنا رکھنا ہے دوسرا واجب کن چیزوں سے انل مفتراتی روزہ, روزہ توڑنے والی چیزوں سے روزہ توڑنے والی چیزیں آپ کو کیا کتاب بتایا چار چیزیں ہیں ہاں جی کھانا پینا جو اس کے حوقے میں آتا ہے اور ولجمع ہو اور جوش کے حکم میں آتا ہے اور الٹی کے بارے میں تفصیلات بتائیں یہ چار چیزیں روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں ان چار چیزوں سے آپ نے خود کو روکے کے رکھنا ہے امسا کے روکے رکھے ان مبتلا روزہ رو... توڑنے والی چیزوں سے کب سے کب ترمین طلوع صبح صادقی سے لے کر صبح سادی سے لے کر اللہ غروب شم سورج مکمل غروب ہو کے مغرب کا ول وقل ہونے تک یہ جو ہے آپ کو دو دو واجب دوسرے الفاظ میں ایک نیت دوسرا اپنے آپ کو روکے کے رکھنا روزہ توڑنے والی چار چیزوں سے ہاں جی اپنے آپ کو روکے رہنا رکھنا تو یہ آپ کا پر واجب ہے اب نیت کے الفاظ عرماتے وہ نیت و یمبی اور نیت اچھا ہی انتگن و حاج ان الفاظ میں ہو ہاں جی سق الفاظ ایک دو مشہور نیت و حرما آسو مغدن من شاہر رمضانہ آنسو میں یعنی میں روزہ رکھتا ہوں غادن کل مشاء رمضان رمضان کے پاک مہینے کا ادان آدا کے تو بچوں کہ آپ مہینے کے اندر روزہ رہیں اس لیے ادان بولے گا لیک بھی واجب ہونے کے بنا پر قربتا اللہ, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بلائی حاصل آنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں ہاں جی یہ ایک نیت ہے جو مشہور نیت ہے ہم سب کو یاد ہے یہی نیت بالکل صحیح ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں یا اور بھی سوتے بتانے یا یوں نعت کریں او یا یوں نعت کریں نویت اناصومہ نویت میں نیت کرتا ہوں اناسوم یہ کہ روزہ رکھنے کا بغیا وہی ہے میشار رمضان النویت اناصوم غدن مشار رمضان اذان لو جو بھتا میں نیت کرتا ہوں یہ کہ روزہ رکھنے کا کل سے کل جو ہے ہاں جی رمضان رمضان کے مہینے کا ادا کے طور پر واجف انغح پر یہ نیت کریں یا اور بس قاتین ہو رہا ہے یا کسی اور الفاظ میں بھی پڑھ سکتے ہیں نیت تو پھر جو حاض جو یہی معنی دے دے اس میں شاعر رمضان کے لفظ آ جائے آدا کا لفظ آ جائے ہاں جلی وجوب ہی قربتاً اللہ کے لفظ آ جائے اور میں کل روزہ رکھوں کا لفظ آ جائے تو جو یہ فائدہ دے دے جو بھی کسی اور الفاظ میں اوخیر اخرا اور بس قاتل ہو رہا ہے کسی اور الفاظ میں نیت کریں تو پھر جو فائدہ دے دے حاض المانہ یہی معنی جو نیت میں بیان ہو گیا یعنی کیا مجھے یعنی الوجوب اس میں لفظ وجوب وجوب ہی آنا چاہیے والربت قربتن نلا اللہ کے لفظ آنے چاہیے وہ تعین یعنی مین شاہر رمضان کا لفظ آنے چاہیے معین ہو کون سے روزہ رکھ رہے ہیں اس کو معین کریں انکان لل حاضر یعنی اگر روزہ حاضر ہو یعنی آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہو تو مین شاہر رمضان نہ پڑھیں وہ انکان للغائب غائب صورت قاضہ ہے اگر غائب روزے کی آپ نے نیت کرنی ہے یعنی قضا کے رمضان کی قضا کے نیت کرنا ہے یہ حاضر سے غافر ان الفاظ میں نیت کریں آسو مقادن میں کا روزہ رکھوں گا قضا آ شاء رمضان ہے رمضان کی میں کا قضا کے روزہ رکھ رہا ہوں لے وجو بھی قوت و ہونے کی بنا پر قول بطن اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ جو ہے قضا کی نیت یوں ہے ہاں جی ادا کی نیت اوپر بیان ہوگی اور اگر آپ کی روزہ نظر کا ہے تو یوں نیت کریں ولی نظری نظر کے لیے یوں نعیت کریں آسوم و غزن میں روزہ رکھتا ہوں کل نظر نظر کو پورا کرتے ہوئے نظر کے نظر کرنے کی وجہ سے لی بھی واجب ہونے بنا پر قربتا اللہ اللہ کی قربت اور رضا مندی کے لیے کیونکہ تمام عمل میں ہماری اللہ, اللہ کا لوس آنا ضروری ہے یعنی میں یہ عمل کر رہا ہوں دنیا کی ریاکاری کے لیے شہرت کے لیے خود کو بہت بڑا عمل گزار کر دکھانے کے لیے اور دنیاوی بھی کسی بھی غرض کو آپ کے عبادات میں شامل نہیں ہونی چاہیے صرف اور صرف اللہ کے رضا یہاں قرب سمرات اللہ کی رضا ہے اس پاک ذات نے حکم فرمایا اس اس کے حکم کے تعمیل میں صرف اور صرف اسی پاک ذات کی رضا بندی کے لیے میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں یہ نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے ہمارے ساری عبادتوں کے آخر میں نیت میں اللہ ہے یہ ہمیں رہنمائی فرماتا ہے عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور کسی دنیاوی اغراج کے لیے عبادت کرنا حرام ہے جائز سے نہیں ہے تو یہ آپ کو نظر کے نیت بیان فرمایا فرماتے ہیں ولیل کفارت اگر آپ نے رمضان کی کفارے کا روزہ رکھا مصعفی کو کہا تھا تو یوں نیت کریں گے آسو میں کا روزہ رکھتا ہوں کفارتاً کفارے کے طور پر تعمدن لل افطار آمدن افطار کرنے کی وجہ سے رمضان کے روزے کو امدن توڑنے کی وجہ سے کفارے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں قوربتاً اللہ اللہ کی قربت حصل کر اس نیت میں لی وجوہ ہی نہیں ہے وہ اس وجہ سے چونکہ فطرہ کفارہ جو رمضان کے روزے کے کہاں کے روزہ شاستر کے نزدیک مستعف ہے اس نیت میں لی وجو ہی نہیں ہے ہاں صرف قربتا نہیں اللہ ہے چونکہ وہ واجب نہ ہوتے وجوہ ہی نہیں لکھتے ہیں اور وہ کہاں یہ کہہار ہے رمضان کے نیت ہو گیا زہار کا جو ہے کفارہ ہے زہار ابھی بابر الہار ایک الگ باب ہے فکر میں ہاں جی اس کا حکم ہے اس میں بھی کفارہ ہے وہ زہار جو ہے مرد جو ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے تو مجھ پر اسی طرح حرام ہے جس طرح میرے مانگ بہنیں مجھ پر حرام ہیں یا عرب والے بولتے ہیں ان طالے کا ظہر امی اپنی بیوی سے غصے میں طالق کے نہت سے یا کسی بھی وجہ سے غصے میں بولتے ہیں تو مجھ پر اسی طرح ہے جس طرح تیرے پیٹ میرے میرے ماں کی پیٹ کی طرح ہے تو وہ خاتون اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے مگر یہ کہ وہ کفارہ ادا کرے کفارہ کئی چیزیں ہیں ان میں سے دو مہینہ مسلسل روزہ رہنا ہے اگر یہ مسلسل روزہ رکھیں تو اس کی نیت بتا دیں اس کو بلتے ہیں زہار ہاں جگہ زہار کا کہفارہ نیت کیوں کریں یعنی آنسو مقدن کفارت الزہار میں زہار کے کفارے کا روزہ رکھتا ہوں لے وجوب یا قبطہ واجف ہونے کی بنا پر لی اتقاف اگر آپ نے اتکاب رکھے تو اس کی نیت یہ ہے آسم وغد میں کا روزہ رکھتا ہوں ہاں جی معتکن اعتکاب رکھتے ہوئے اور مختلین خلوت نشینی میں بیٹھتے ہوئے اور معتضلاً یا لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہوئے ان تینوں الفاظ میں جو بھی بولیں صحیح ہے آدھا ان کے طور پر لی وجوب ہی قبطان اللہ واجب ان کے بناو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے چونکہ اعتکاف میں روزہ واجب ہے اس لیے لی وجوب گیا اول باقی اور باقی جو سنت نفلی روزے کے لیے نیت یہ ہے آصوم و میں کل روزہ رکھتا ہوں سنتن سنتاً اللہ بولیں تو بھی صحیح ہے یا آسوم و گزن مستحبن او مصحبن قربتا اللہ بولیں مصحف طور پر وہ بھی صحیح ہے او نفلاَََََََََََ میں نفلی نفل کے طور پر رضا رکھتا ہوں اور تطاواََ تتو بھی اپنی خوشی سے مصعب طور پر روزہ رکھتا ہوں اللہ یہ سب نیتیں صحیح ہیں اللہ ان کو دین سمجھ کر پڑھنے کی توفیعۃ